کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنی رسول سے ویسا سوال کرو جو موسا سے پہلے ہوا تھا اور جو آمان کے بدلے کفر لے وہ ٹھیک راستہ بہک گیا